جاب ہے نا جاب نوکریاں یہ دنیا میں ہر ایک کو نہیں مل سکتی میں آپ کو چلیں پاکستان کی مثال دیتا ہوں پاکستان اس وقت کم و بیش بیس سے بائیس کروڑ کی آبادی کا ملک کہلاتا ہے اور یہ جیسے باب المدینہ کراچی کراچی باب المدینہ دو کروڑ یا جیسے زیادہ کا کی آبادی کا یہ شہر کہلاتا ہے اور دنیا کا تقریباً چھٹا ساتویں پتہ نہیں سکتا کہ کوئی نمبر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے بڑا شہر ہے یعنی کئی ملک ہیں جن کی پورے ملک کی آبادی بھی دو کروڑ کی نہیں ہے مگر آپ کے باب المدینہ کراچی کی آبادی دو کروڑ سے زیادہ شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہے اور پورے ملک کی آبادی بیس سے بائیس کروڑ ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے جو ایک سنی سنائی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں سے کروڑوں لوگ یہ آ جائیں گے ہمیں جاب چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے نوکری اور جاب کے وسائل کا ہونا اتنا آسان نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ انڈسٹریل چیزیں بڑھ جائیں صنعتیں بہت بڑھ جائیں اور اس طرح کے مطلب کہ دکانداری اور اس طرح کی چیزیں بڑھ جائیں تو ڈیفینیٹلی ایک دکان کھلتی ہے تو اس میں بعدوں بعد ایک یا دو ملازم کی ضرورت پڑ جاتی ہے سیٹ عموماً ایک ہوتا ہے اس کے ملازم کبھی دس ہوتے ہیں کبھی سو ہوتے ہیں کبھی پانچ سو ہوتے ہیں کبھی ایک ہی ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر اور بھی بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں امن ہو معیشت اچھی ہو ایمانداری ہو دیانت داری ہو اور لوگ اچھا انداز اختیار کرتے ہوں دھوکہ نہ دیتے ہوں تو آپ کے پاس ایک مطلب کہ فارن سے بزنس آئے گا باہر کے لوگ آ کر آپ سے کاروبار کرنا پسند کریں گے اگر آپ کی انڈسٹری جو آپ جو انڈسٹری چلا رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ایک صحیح چیز بناتے ہیں آپ کے الیکٹرانک آئٹم صحیح ہیں آپ کا کپڑا صحیح ہے اور آپ کی دیگر چیزیں صحیح ہیں اور آپ کام ایمانداری سے کر رہے ہیں اور سچی تجارت کر رہے ہیں تو آپ سے لوگ دنیا بھر کی تجارت کرتے ہیں دنیا بھر کے لوگ آپ سے مال خریدتے ہیں اور جب اس طرح کا آپ کے پر جب پریشر آتا ہے تو ڈیفینےٹلی آپ کی انڈسٹری گرو کرتی ہے اور اس کا تعلق سچائی سے ایمانداری سے بہت ہی زیادہ ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری مارکیٹوں میں بھی گاہک آنے کے بجائے یعنی خود ہمارے ملک کے لوگ ہمارے ملک کی اشیاء خریدنے کے بجائے کسی اور ملک سے جا کر اشیاء خریدیں گے اور منگوائیں گے دوائی کی مثال کہیں دور نہیں جاتے آپ دوائی کی مثال لے لیجئے آپ میں دوائی کا نام نہیں لیتا اسی دوائی اسی کمپنی کی نام کی دوائی آپ یہاں سے لے کر کھائیں پتا ختم ہو جائے شاید فرق نہ پڑے باہر سے اسی کمپنی کی دوائی اسی نام کی دوائی کی ایک ٹیبلٹ لیں آپ کو فرق پڑ جاتا ہے ایک موبائل کا کروں تو یہ میرا بھی کسی حد تک اس کا تجربہ ہے وجہ وہ جالی دوائی دو نمبر کی دوائی فیک میڈیسن جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری اور ہماری معیشت یہ ضائع ہوتی ہے خراب ہوتی ہے برباد ہوتی ہے ہمارا کام بند ہوتا ہے بے روزگاری بڑھتی ہے جب روزگاری بڑھتی ہے تو جاب کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں